جزاک اللہ رضوان بھائی امید ہے انشاءاللہ شاء آپ تمام بڑی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماج فرما رہے ہوں گے ماشاءاللہ اتنی گرما گرم تقریر کے بعد جو ہے وہ آپ بھائیوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر پانچ سننا ہے اور اس میں کوئی ظاہر ہے کہ ٹھنڈے مزاج سے ہی آپ سنیں گے کوئی شولہ بیانی کی اس میں ضرورت نہیں ہے اور یہ لفظ کل کا جو مسئلہ تھا واقعی بڑا گہرا مسئلہ ہے اور کہنے والے نے اعتراض کیا تھا کہ جب آپ نے یہ شعر کہا ہے کہ خالی کے کل نے آپ کو مالی کے کل بنا دیا تو کیا مالی کے کل میں سرکار کیا اللہ کے بھی مالک بن گئے یہ اعتراض کیا گیا تھا جس کو آ میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی روح کو سمجھ کر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں رہنے اور دنیا سے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین تو آج جمعہ کا مبارک دن تھا اور آج الحمد ہم محدثین کرام رام رحمت اللہ تعالیٰ جمع عین کی سیرت پر بیان سنتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شافعی حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام محمد اور حضرت امام محمد اور پھر ان کی کتب ہیں بعض جیسے مبتع امام مالک وغیرہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی کتب کے بارے میں کچھ ہم نے آپ کو بتایا اب سہا ستر کے جو محدثین کرام ہیں تو ان کی سیرت پر آج سے ہم ان شاء اللہ تعالی سلسلہ شروع کریں گے ان کے تعارف کا اور ان کی کتب کا بھی تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت پر انشاءاللہ شاء ابھی ہم بیان کریں گے اور پھر اگر آج وقت ہوا تو بخاری شریف کا بھی انشاءاللہ شاء اللہ تعارف میں کروا دوں گا اور پھر اس کے بعد امام مسلم ہیں پھر ان کی صحیح مسلم پھر امام فرمزی ہیں اور ان کی کتاب جامعۂ فرمزی پھر امام ابو دعود ہیں پھر ان کی سنن ابو دعود ہیں امام نسائی ہیں پھر سنن نسائی ہیں امام ابن ماجا ہیں سننے ابن ماجا ہیں تو یہ احادیث کی چھ مشہور کتابیں جن کو صحاسکہ کہا جاتا ہے ان کا تعارف اور ان کے لکھنے والے محدثین قبائع کا تعارف انشاءاللہ اب یہ ہمارا سلسلہ شروع ہے تو محدثن سیرت کے بارے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تعارف میں پیش کرتا ہوں اور پھر آج دل میں مدینہ آپ نے سوال کیا تھا چند دن پہلے کہ صحیح اور وغیرہ میں کیا فرق ہوتا ہے بخاری سے پہلے صحیح مسلم سے پہلے صحیح تو یہ صحیح مسلم پھر جامع ترمزی جامع کس کو کہتے ہیں سنن ابو دعد یہاں سنن کا لفظ کیوں آ اب سنن کا لفظ بخاری سے پہلے کیوں نہیں ہے تو انشاءاللہ بیان کے آخر میں ان کی توجہ بھی میں بیان کر دوں گا ان شاء اللہ الحمد للہ رب المین و سلط وسلم اب المرسلیم اما بٹ من الشیطان الرجیم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 حضرت سجدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیش روئمہ کی آرزو ذا کا فخر اور معاصرین کے لیے سراپا رشک تھے ان کے زمانے میں احمد بن حنبل یحیہ بن معین اور علی بن مدینی کا فن حدیث میں چرچا تھا لیکن جب آسمان علم حدیث پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سورج شروع ہوا تو تمام محدثین ستاروں کی طرح چھپتے چلے گئے صحیح مجرد میں سب سے پہلے انہوں نے مجموعہ حدیث پیش کیا اور پھر کتب صاحب کی تصنیف کا سلسلہ شروع ہو گیا النبویہ و ناشر المواری المحمدیہ امیر فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی رحمت اللہ تعالی تیرہ شوال المقرم ایک سو چورانوے ہجری میں نہر کے مشہور شہر بخارا میں پیدا ہوئے امام بخاری علیہ رحمہ کے والد اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ عظیم محدث اور ایک سال بزرگ تھے ابن حبان نے ان کو طبقۂ رابعہ کے سکہ راویوں میں شمار کیا ہے امام زہبی نے تاریخ اسلام میں امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ان کا مفصل تذکرہ لکھا انہیں امام مالک عبداللہ بن مبارک اور حماد بن زید جیسے یکتا روزگار حضرات سے روایتی حدیث کا شرف حاصل ہوا اور یاہیا بن جعفر بیکندی، احمد بن جعفر نصر بن حسین اور عراقیوں کی ایک بڑی جماعت نے ان سے احادیث کا سما کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد خوشحال اور دولت مند تھے اور جس قدر مالدار تھے اتنے ہی پرہیزگار تھے احمد بن حفظ کہتے ہیں کہ میں ابو الحسن اسماعیل بن ابراہیم کی موت کے وقت ان کی خدمت میں حاضر تھا وہ کہنے لگے میرے پاس جس قدر مال ہے اس میں ایک ذرہم بھی مشتبہ نہیں ہے سبحان اللہ امام بخاری علیہ رحمت کے جد امجد مغیرہ بن بردس جعفی مجوسی تھے اور اس زمانے میں بخارا کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر مشرب اسلام ہوئے اور اسی نسبت سے جعفی کہلائے امام بخاری کو بھی جعفی اسی سبب سے کہا جاتا ہے ایام تفصیلیت ہی میں یعنی چھوٹی عمر ہی میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا اور پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ نے سنبھال لی تھی فگر سن میں ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نابینا ہو گئے اس وقت کے مشہور اطبا اور معالجین سے رجوع کیا گیا مگر کسی کی پیش نہ جا سکی آپ کی والدہ بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی انہوں نے رو رو کر اللہ تعالی سے فریاض کی اور دامن پھیلا کر اپنے لخت جگر کے لیے بصارت مانگی بلاخت دریائے رحمت جوش میں آیا اور ایک رات انہیں خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ صلاح والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ صلاح و نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری آہذاری اور دعاؤں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی بسارت لوڑا دی ہے صبح جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بسر سے اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن تھیں سبحان اللہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ابتدائی اور ضروری تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے ان کی عمر دس سال کو پہنچی تو اللہ تعالی نے آپ کے دل میں علم حدیث کی تحصیل کا شوق پیدا کیا اور آپ نے بخارا کے درس حدیث میں داخلہ لے لیا علم حدیث کو آپ نے انتہائی کاوش اور محنت سے حاصل کیا متن کو محفوظ رکھا اور سند کے ایک ایک راضی کو ضبط کیا حقہ کے ایک سال بعد متن حدیث اور اس کی صنعت پر آپ کے عبور کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات اساتذہ بھی آپ سے اپنی فصیح کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کے استاد داخلی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا حق دسنا سفیان ان ابیز زبیر ان ابراہیم آپ نے فرمایا ابو زبیر کی ابراہیم سے کوئی روایت نہیں ہے استاد نے ناراض ہو کر امام بخاری کو تحدید کی آپ نے کہا اگر آپ کے پاس اصل ہے تو اس میں دیکھ لیجیے استاد نے اصل کی طرف رجوع کیا اور کہا اچھا پھر بتلاؤ یہ روایت کس طرح ہے تو امام بخاری نے عرضی حد دسنا سفیان ان زبیر بن اقبی ان ابراہیم اور پھر بتلایا کہ یہ لفظ ابھی زبیر, نہیں زبیر بن ابی ہے استاد حیران رہ گئے اور انہوں نے بڑی مجلس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تحسین کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی یوں ہی تیزی اور مہارت سے علوم دینیا حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ سولہ سال کی عمر میں امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مبارک وکیل اور دیگر اسحاب ابی حنیفہ کی کتابوں کو ازبر کر لیا تھا اٹھارہ سال کی عمر میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور اپنی والدہ مسجد کے ساتھ حج کرنے کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوئے حج کے بعد ان کے بھائی تو والدہ کو لے کر واپس چلے گئے اور امام بخاری مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہی رہ گئے اسی دوران انہوں نے قضایا صحاباتہ و طابئین کے عنوان سے ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد چاندنی راتوں میں روزہ انور کے پہلو میں بیٹھ کر تاریخ کبیر تصنیف کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے تاریخ کبیر میں جتنے لوگوں کے اسماں ذکر کیے ہیں مجھے ان میں سے ہر ریک کے بارے میں کوئی نہ کوئی قصہ معلوم تھا لیکن اس کے سبب میں نے ان تمام قصوں کو درج نہیں دیا تاریخ کبیر کی تقریر ہوتے ہی اس کی نقل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا محمد بن یوسف ریادی کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ کبیر کو اس وقت نقل کیا جب ابھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے طلب حدیث کے لیے پہلا سفر مکے کی طرف دو سو سولہ ہجری میں کیا تھا اور اگر وہ اس سے پہلے سفر کرتے تو اس زمانے کے طبقۂ عالیہ کے ان محدثین سے روایت حاصل کر لیتے جن سے ان کے معاصرین نے روایت کی ہے اگرچہ انہوں نے طبقۂ عالیہ کے مقارب رواق مثلا یزید بن ہارون اور ابو داود طیال کا زمانہ پا لیا تھا جس زمانے میں امام بخاری مکے میں وارد ہوئے اس وقت یمن میں امام عبد الرضاق باقاعد حیات موجود تھے امام بخاری علیہ رحمہ نے ان سے روایت حدیث کے لیے یمن جانے کا قصد کیا لیکن کسی نے ان کو غلط خبر دی کہ امام عبدالرزاق کا انتقال ہو گیا ہے یہ سن کر انہوں نے سفر کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ایک واسطے کے ساتھ امام عبد الرزاق سے روایت حدیث کرنے لگے امام بخاری علیہ رحمان نے روایت حدیث کے سلسلے میں بارہا دور دراز شہروں کا سفر کیا اور برف ہا برف وطن سے دور بیٹھے اقتصاب علم کرتے رہے انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں طلب حدیث کے لیے مصر اور شام دو مرتبہ گیا چار مرتبہ بسرا گیا چھ سال حجاز مقدس میں رہا اور ان گنت مرتبہ محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد گیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بے پنا قوت حافظہ کے مالک تھے جب ہم ان کی قوت حفظ کے کارنامے صفحات تاریخ پر دیکھتے ہیں تو یوں گماہ ہوتا ہے جیسے وہ سر سے پیر تک حافظہ ہی حافظ ہوں ان کے حافظے کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی تھی حاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری لڑکپن میں ہمارے ساتھ حدیث کے سیما کے لیے مشارق بصرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے امام بخاری کے سوا ہم تمام ساتھی احادیث ضبط تحریر میں لے آتے تھے سولہ دن گزرنے کے بعد ایک روز ہمیں خیال آیا اور ہم نے امام بخاری کو ملامت کی اور کہا تم نے احادیث ضبط نہ کر کے اتنے دنوں کی محنت ضائع کر دی کیوں نہیں لکھا تو امام بخاری نے ہم سے کہا اچھا تم اپنے ضبط شدہ نوٹ لے آؤ ہم اپنے تمام نوٹ لے آئے اور امام بخاری علیہ رحمان نے سلسلہ وار احادیث سنانی شروع کر دی یہاں تک کہ انہوں نے پندرہ ہزار سے زیادہ احادیث بیان کر ڈالی اور یہ سن کر ہمیں یہ گما ہوتا تھا کہ گویا یہ روایات ہمیں امام بخاری نے لکھوائی ہیں محمد بن اظہر سجستانی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ سلیمان بن حرب کی خدمت میں سما حدیث کے لیے حاضر ہوتا تھا میں احادیث لکھتا تھا اور امام بخاری نہیں لکھتے تھے کسی نے مجھ سے کہا بخاری احادیث کو نوٹ کیوں نہیں کرتے میں نے کہا تم سے کوئی حدیث اگر لکھنے سے رہ جائے تو امام بخاری کے حافظے سے لکھ لینا محمد بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن ہم فریابی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ فریابی نے ایک حدیث کی صنعت بیان کرتے ہوئے کہا حد نا سفیان ان ابی اروا عن ابی ابی الخطاب عن ابی حمزہ اس صنعت میں سفیان کے علاوہ باقی تمام راویوں کی کلیگت ذکر کی گئی تھی پریابی نے ان راویوں کے اصل نام پوچھے تمام مجلس پر سخت چھا گیا اور کسی کو بھی ان کے ناموں کا پتہ نہ چل سکا بلاخر سب کی نظریں امام بخاری کی طرف اٹھیں اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ابو عربہ کا نام معمر بن راشد ہے ابو الخطاب کا نام قطع بن دا ہے ابو حمزہ کا نام انس بن مالک ہے جیسے ہی امام بخاری علیہ رحمان نے یسمہ بیان کیے تمام حاضر بخود رہ گئے امام بخاری علیہ الرحمہ کی قوت شفظ بیان کرنے کے لیے یہ عمر کافی ہے کہ جس کتاب کو وہ ایک نظر دیکھ لیتے تھے وہ انہیں حفظ ہو جاتی تھی تخصیل علم کے ابتدائی دور میں انہیں ستر ہزار احادیث حفظ تھی اور بعد میں جا کر یہ عدد تین لاکھ تک پہنچ گیا جن میں سے ایک لاکھ احادیث صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح تھی ایک مرتبہ بلخ گئے تو وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی آپ اپنے شیوخ سے ایک ایک روایت بیان کریں تو آپ نے ایک ہزار شیوخ سے ایک ہزار احادیث زبانی بیان کر دی سلیمان بن مجاہد کہتے ہیں ایک دن میں محمد بن سلام بے قندی کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا محمد بن سلام نے کہا اگر تم کچھ دیر پہلے میرے پاس آئے تو میں تم کو وہ بچہ دکھلا جس کو ستر ہزار احادیث یاد ہیں سلیمان نے اس مجلس سے اٹھ کر امام بخاری کی تلاش شروع کر دی بلاخر سلیمان نے امام بخاری علیہ رحماء کو نور نکالا اور پوچھا کیا تم ہی وہ شخص ہو جس کو ستر ہزار احادیث ہیں امام بخاری نے ارض کی مجھے اس سے بھی زیادہ احادیث یاد ہیں اور میں جن صحابہ سے احادیث روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کی ولادت اور وفات کی تاریخ اور ان کی جائز سکونت پر اطلاع بھی رکھتا ہوں نیز میں کسی حدیث کو روایت نہیں کرتا مگر کتاب اور سنت سے اس کی اصل پر واقفیت بھی رکھتا ہوں سبحان اللہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی ری کے اساتذہ اور مشائق کی تعداد بہت زیادہ ہے انہوں نے شہر در شہر کریا در کریا جا کر علم حدیث حاصل کیا امام بخاری نے حصول روایت میں اقابر عماصر اور اثاثر کے فرق کا کبھی خیال نہیں رکھا انہیں جہاں سے بھی روایت ملتی اخذ کر لیتے خواہ بیان کرنے والا ان سے برتر ہو مساوی ہو یا کم تر ہو امام بخاری کے اساتذہ و مشاہد کی تعداد یوں تو ایک ہزار سے زائد ہے لیکن انہوں نے اپنے وقت کے جن عظیم محدثین سے سوائے حدیث کیا ہے اس کی بھی تفصیل بہت زیادہ ہے بہرحال یہاں پر ان بزرگان دین کے نام اگر لیے جائیں تو بہت زیادہ نام ہیں لہذا میں اس موضوع سے اجتناب کرتا ہوں بعض محققین نے امام بخاری علیہ رحما کے اساتذہ مشاہد کے ضرور کا ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے اساتذہ پانچ طبقوں میں منحصر ہیں طبقۂ اولا میں وہ مشائق ہیں جو ثقافت تابرین سے روایت کرتے ہیں جو سکہ طابرین سے روایت کرتے ہیں پانچ اور جیسے محمد بن عبداللہ انصاری مکی بن ابراہیم وغیرہ وغیرہ طبقۂ ثانیہ میں وہ مشائق ہیں جو طبقۂ اولا کے معاصر ہیں لیکن وہ سکہ تابعرین سے روایت نہیں کرتے ہیں طبق خالصہ میں وہ مشائق ہیں جو کبار تبا تباہین سے روایت کرتے ہیں اور اسی طرح طبقہ رابعہ میں وہ مشائق ہیں جو طلب حدیث کے سلسلے میں امام بخاری کے رفیق اور شریک تھے لیکن انہوں نے سیمائے حدیث امام بخاری سے پہلے شروع کیا تھا اور اسی طرح جو ہے وہ طبقہ خامصہ پانچویں طبقے میں وہ مشائق ہیں جو دراصل امام بخاری کے تلامزہ تھے اور اس طبقے سے بھی امام بخاری نے ضرورت اور فائدے کے پیش نظر احادیث روایت کی ہیں بہرحال اس تحقیق سے یہ ظاہر ہو گیا کہ امام بخاری رسمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اتابر عماثر اور اصاویر سب سے روایت حدیث کی ہیں اور اپنے اس قول کو سچ کر دکھایا کہ اس وقت تک کوئی شخص کامل محدث نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود سے برتر مساوی اور کم تر سے حدیث روایت نہ کرے سبحان اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن بہت بیدار اور نقطہ رف وہ کرتاس و قلم پر اتنا اعتماد نہیں کرتے تھے جتنا انہیں اپنے حافظے اور ذہن پر اعتماد ہوتا تھا لوگوں نے بارہا فن حدیث میں امام بخاری کی قابلیت کا امتحان لیا لیکن وہ اپنی خدا داد ذہانت اور بے مثال حافظے کی وجہ سے ہمیشہ سرخرو رہے حافظ ابن حافظ احمد بن ادبی بیان کرتے ہیں کہ جب اہل بغداد کو معلوم ہوا کہ امام بخاری بغداد آ رہے ہیں تو بغداد کے محدثین نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے ایک سو احدیث کے متون اور اسناد میں رد و بدل کر دیا ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کے ساتھ اور اس کی سند کو پہلی حدیث کے ساتھ لگا دیا اور اس طرح ایک سو احدیث کے متن اور سند الٹ الٹ کر دیے اور دس آدمیوں میں یہ احدیث اس طرح تقسیم کر دیں کہ ہر شخص ایک ایک کر کے دس احدیث کے بارے میں امام بخاری سے سوال کرے اندازہ کیجیے کیسا مشکل طریقہ تھا امام بخاری جب بغداد میں داخل ہوئے تو اہل بغداد نے ان کے اعزاز میں ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی جس میں علماء امراء اور عوام کی بہت بڑی اکثریت شامل تھی طے پروگرام کے مطابق ایک شخص تھا اور اس نے سند مقلوب کے ساتھ پہلی حدیث پڑھی یعنی بدلی ہوئی سند اور متن کے ساتھ امام بخاری سے پوچھا کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے آپ نے فرمایا نہیں اس نے پھر دوسری حدیث پڑھی پھر دوسری, تیسری چوتھی یہاں تک کہ اس نے دس احدیث پڑھ ڈالی اور امام بخاری نے ہر بار نفی میں جواب دیا جاننے والے اصل سبب سمجھ کر امام بخاری کے علم پر حیران ہو رہے تھے اور انجان لوگ اس جواب کو امام بخاری کا عجز سمجھ کر پریشان ہو رہے تھے پہلے شخص کے سوالات کے بعد اسی طرح دوسرے شخص نے اٹھ کر سوالات کیے اور امام بخاری نے اسی طرح جواب دیے حتیہ کہ دسوں آدمیوں نے سو احادیث پوری کر ڈالی اور امام بخاری نے ان تمام حدیث کے جواب میں یہی کہا کہ میں ان سو حدیثوں کو نہیں جانتا جب امام بخاری نے دیکھا کہ یہ لوگ سوالات سے فارغ ہو گئے ہیں اتنی محنت کی ہے ان بیچاروں نے اور سوالات سے فارغ ہو گئے ہیں اور اب کوئی شخص اٹھ ہی نہیں رہا تو اب آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ پہلے شخص نے جو حدیث پڑھی اس کی اس نے یہ سنت بیان کی تھی اور اس کی سند یہ ہے اس طرح ان لوگوں کی پڑی ہوئی سو حدیث کی غلط اسناد بھی پڑھ کر سنا دی ان کی اصل اسناد بھی بیان کر دی اور ہر حدیث کو اس کی اصل سند کے ساتھ ملا کر بیان کر دیا جیسے ہی امام بخاری نے اپنے بیان کو ختم کیا تمام مجلس میں تحسین و مرحبہ کا غلغلہ اور آفرین کا شور اٹھا اور عوام و خوات سب نے امام بخاری علیہ رحماء کے فضل کا اعتراف اور ان کی عظمت کا اقرار کر لیا تو دیکھ لیئے لی یہ ایک معمولی سی جھلک ہے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی خدا دا ذہانتی حافظ ابو الازہر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سمرقند میں چار سو محدث جمع ہوئے اور انہوں نے امام بخاری کو مقالطہ دینے کے لیے شام کی اسناد عراق کی اسناد میں داخل کی اور عراق کی شام میں اسی طرح حرم کی اسناد یمن میں داخل کی یمن کی حرم میں وہ لوگ سات دن تک لگاتار اس قسم کے مغالطہ آمیز متون اور اسانید امام بخاری پر پیش کرتے رہے چار سو نے کرام سات دن تک لیکن ایک بار بھی وہ امام بخاری کو نہ سند میں مغالتا دے سکے اور نہ متن میں دے سکے جب بھی کوئی غلط بیان کرتے امام بخاری تصویر فرما دیتے سبحان اللہ امام بخاری علم حدیث میں ہما قسم کی معلومات کے حامل تھے حدیث کے تمام ترک ان کی نظر میں ہوتے تھے ایک روایت جتنی اسانید سے مروی ہوتی تھی امام بخاری کو ان تمام پر عبور ہوتا تھا اس زمانے میں ترک و اسانید پر ان سے زیادہ کسی کو دسترس نہیں تھی یوسف بن موسیٰ مروزی بیان کرتے ہیں کہ میں بصرا کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ منادی کی آواز آئی اے علم کے طلب امام محمد بن اسماعیل یہاں آئے ہوئے ہیں جس نے ان سے احادیث کی روایت لینی ہو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے مروزی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دبلا پتلا سا نوجوان ستون کے قریب انتہائی سادگی اور خوشوخو سے نماز پڑھ رہا ہے یہی امام بخاری کے۔ اعلان سنتے ہی چاروں طرف سے مشتاق امام بخاری کے گرد جمع ہو گئے امام بخاری نے انہیں اگلے روز احادیث لکھوانے کا وعدہ کیا اور دوسرے روز صبح مجلس املا منعقد ہو گئی آپ نے فرمایا میں تم کو وہی احادیث لکھواؤں گا جو تمہارے شہر کے محدثین بیان کرتے ہیں لیکن نئی سند کے ساتھ پھر آپ نے ایک حدیث منصور کی روایت سے پڑھی اور فرمایا تمہارے شہر والے اس حدیث کو منصور کے غیر سے روایت کرتے ہیں اسی طرح امام بخاری نے ان کو کثیر تعداد میں احادیث لکھوائیں اور ہر حدیث کے بارے میں فرماتے کہ تمہارے شہر والوں نے اس کو فلاں سے روایت کیا اور میں اس کو فلاں سے لکھواتا ہوں امام مسلم نے حافظ ابو احمد آمش بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نیشاپور کی ایک مجلس میں امام مسلم بن حجات امام بخاری سے ملنے آئے دوران مجلس کسی شخص نے ایک حدیث پڑھی امام مسلم نے اس حدیث کو سن کر کہا سبحان اللہ کس قدر عمدہ حدیث ہے دنیا میں اس کا ثانی نہیں ہے یعنی یہ حدیث صرف اسی سند سے پائی جاتی ہے پھر امام بخاری سے پوچھا کیا اس حدیث کی آپ کو کسی اور سند کا علم ہے تو امام بخاری علیہ رحمان نے فرمایا ہاں لیکن وہ سند معلول ہے امام مسلم نے درخواست کی مجھے وہ سند بتلائیں امام بخاری نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا اسے مخفی ہی رہنے دو امام مسلم نے اٹھ کر امام بخاری کے سر کو بوسا دیا اور اس عازی سے مطالبہ کیا کہ اگر امام بخاری نہ بتلاتے تو قریب تھا کہ امام مسلم رو پڑتے ملا کر امام بخاری نے فرمایا اگر نہیں تو لکھو پھر آپ نے جو ہے وہ لکھوائی اور امام مسلم سدیز کو سن کر بے حد مسرور ہوئے اور بے اختیار کہنے لگے اے امام میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کا مماثل نہیں ہے اور جو شخص آپ سے بغض رکھے وہ حاسد کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا سبحان اللہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نجی حالات سے متعلق بھی چند باتیں عرض کروں کہ امام بخاری کے والد محدث اسماعیل بن ابراہیم انتہائی امیر شہید شخص تھے اور امام بخاری نے ان سے وراثت میں مال و دولت کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا تھا امام بخاری اپنا مال مداد پر دیتے تھے خود بنفسی ہی تجارت نہیں کرتے تھے ایک شخص نے آپ کے پچیس ہزار گرہن دینے تھے آپ نے فرمایا تم دس درہم مہانہ ادا کر دیا کرو ابو سعید بکر بن منیر کہتے ہیں ایک مرتبہ حصص نے امام بخاری کے پاس کچھ سامان بھیجا تجار کو پتا چلا تو اس سامان کو خریدنے کے لیے پہنچ گئے اور پانچ ہزار گرہن کی پیشکش کی آپ نے فرمایا رات کو آنا شام کو تاجروں کا دوسرا گروہ آیا اس نے دس ہزار گرہن کی پیشکش کر دی آپ نے فرمایا میں پہلے گروہ کے ساتھ دیہ کی نیت کر چکا ہوں اب پانچ ہزار گرہن کی خاطر میں اپنی نیت بدلنا تھا حالانکہ آپ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا وہ پانچ ہزار اور یہ دس ہزار گرہم دے رہے تھے لیکن آپ نے پانچ ہزار اضافہ لینا قبول نہ فرمایا اس لیے کہ مجھے اپنی نیت نہ بدلنی پڑے امام بخاری رحمت اللہ علیہ مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بہت سادہ اور جفا تھے اپنی ضرورت کے تمام کام خود کر لیا کرتے تھے مال و دولت اور جاہ و مرتبہ کے باوجود کبھی خدام اور غلاموں کا حشم قائم نہیں رکھا محمد بن ہاتھوں وراک خصوصی شاگرد تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری بخارا کے قریب سرائے بنا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر دیوار میں اینٹے لگا رہے تھے میں نے آگے بڑھ کر کہا آپ رہنے دیجئے میں اینٹے لگا دیتا ہوں آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ عمل مجھے نفع دے گا خورا کہتے ہیں ہم امام بخاری کے ساتھ کسی سفر میں جاتے تو آپ سب کو ایک کمرے میں جمع کر دیا کرتے اور خود علیحدہ رہتے ایک بار میں نے دیکھا کہ امام بخاری رات کو پندرہ بیس مرتبہ اٹھے اور ہر مرتبہ خود اپنے ہاتھ سے آگ جلا کر چراغ روشن کیا کچھ احادیث نکالی ان پر نشانات لگائے پھر تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے میں نے عرض کی آپ نے رات کو اٹھ کر تنہا مشقت برداشت کی مجھے اٹھا لیتے فرمایا تم جوان ہو اور گہری نیند سوتے ہو میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جس قدر مال سے غنی تھے اس سے زیادہ ان کا دل غنی تھا بعض اوقات ایک دن میں تین تین سو درہم صدقہ کر دیا کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں امام بخاری کی ماہانہ آمدنی پانچ سو تھی اور یہ تمام رقم وہ طلبہ پر خرچ کر دیا کرتے تھے لذائز دنیاویاں اور ایش و اچرت سے امام بخاری کوسوں دور تھے طلب علم میں بسا اوقات انہوں نے سوکی ہوئی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا ہے ایک جن میں عام طور پر صرف دو یا تین بادام کھایا کرتے تھے ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے اصبا نے بتلایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی انتڑیاں سوکھ چکی ہیں اس وقت امام بخاری نے بتلایا کہ وہ چالیس سال سے خشک روٹی کھا رہے ہیں اور اس طویل عرصے میں سالن کو بالکل ہاتھ نہیں لگایا چالیس سال سے امام بخاری علیہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعلی درجے پر فائز تھے ظاہر و باطن میں خدا سے بے حد ڈرتے تھے مشتبہ ہاتھ سے بچتے غیبت سے پرہیز کرتے اور لوگوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے انہیں تیر اندازی کا بے حد شوق تھا ایک مرتبہ ان کا تیر نہر کے پل پر لگا اور اس کی کیل خراب ہو گئی امام بخاری بے حد پریشان ہوئے پل کے مالک حمید بن اخبر کے پاس پیغام بھیجا کہ یا ہم کو کیل بدلنے کی اجازت دو یا کیل کی قیمت لے لو اور یا ہماری غلطی معاف کر دو حمید نے سلام بھیجا اور کہا ہے ابو عبداللہ میں صرف یہ کہ اپنی تمام املاد تمہارے تصرف میں دیتا ہوں جس طرح چاہیں ان میں تصرف فرمائیں امام بخاری نے جب یہ جواب سنا سرا کھل اٹھا اس خوشی میں انہوں نے پانچ سو احدیث بیان کی اور تین سو دلہم سدتا کر دیے تو دیکھیے جب خوشی ہوتی تھی تو احادیثیں بیان کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شخص نے امام بخاری سے یہ کہا آپ نے تاریخ کبیر میں لوگوں کے عیوب بیان کیے ہیں اور ان کی غیبت کی ہے امام الرحما نے کہا میں نے کسی شخص پر کوئی حکم نہیں لگایا صرف روایت بیان کی ہے چنانچہ چی راویوں کو آپ نے تاریخ کبیر میں قذاب لکھنے کی بجائے قصبہ فلان یا رماہ فلان بالکذب لکھا ہے بکر بن منیر سے روایت ہے کہ امام بخاری کہتے تھے مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کروں گا تو اللہ تعالی مجھ سے حساب نہیں لے گا کیونکہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے امام خالی بے حد عبادت گزار اور شب بیدار تھے کثرت سے نوافل پڑھتے اور روزے رکھتے تھے رمضان شریف میں ہر روز ایک قرآن شریف کا ختم کرتے اور روزانہ نصف شب کو اٹھ کر قرآن کے دس پاروں کی تلاوت کرتے سبحان اللہ تاراوی میں ختم قرآن کرتے اور ہر رکعت میں بیس آیتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے ابو بکر بن مریر کہتے ہیں ایک مرتبہ محمد بن اسماء علی بخاری رحما نماز پڑھ رہے تھے نماز کے بعد انہوں نے کمیز کا دامن اٹھایا اور اپنے ایک شاگرد سے کہا ذرا دیکھنا میری کمیز کے نیچے کیا ہے شاگرد نے دیکھا کمیز کے نیچے زنبور تھی جس نے ان کے بدن پر پندرہ سولہ جگہ ڈنک لگایا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کا بدن جگہ جگہ سے سوج گیا تھا ابن منیر نے پوچھا جب آپ کو زمبور نے پہلی مرتبہ کاٹا تو اس وقت آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی فرمایا میں قرآن کی جس آیت کی تلاوت کر رہا تھا اس میں اتنا ذوق و شوق پا رہا تھا کہ میں اس وقت اس شدید کی طرف می نہیں ہو سکا امام بخاری بڑے خلیف انتہائی بردبار اور حلیم تھے کسی شخص کی بدسلوکی پر وہ کبھی غیض و غضب میں نہ آتے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے دیا کرتے تھے کسی شخص کی اصلاح مقصود ہوتی تو اسے برسر مجلس کبھی ملامت نہ کرتے ہر شخص کی عزت نفس کا خیال رکھتے اور کبھی کسی شخص کو شرمندہ نہ ہونے دیتے عبداللہ محمد سے عارفی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ امام بخاری لکھ رہے تھے ناگاہ کنیز آگے سے گزری اور اس نے پیر کی ٹھوکر سے دوات گرا دی آپ نے فرمایا دیکھ کر چلا کرو اس نے چینک کر بدتمیزی سے جواب دیا جب راستہ نہ ہو تو کیسے چلوں آپ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور فرمایا جاؤ تم آزاد ہو علی بن محمد منصور اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ امام بخاری مسجد کے اندر ہلکا اخباب میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص کی داڑھی میں کوئی گندی چیز لگی ہوئی تھی اس نے وہ گندی داڑی سے گندگی داڑی سے نکال کر مسجد کے فرش پر پھینک دی علی بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام بخاری نے لوگوں کی نظریں بچا کر چپکے سے وہ گندگی اپنی آستین میں اٹھا کر رکھ لی اور بعد میں لوگوں کے جانے کے بعد وہ گندگی مسجد کے باہر پھینک دی اس طرح امام بخاری علیہ رحمان نے مسجد کے فرش کو بھی گندگی سے صاف کیا اور اس شخص کو بھی برسر مجرس شرمندگی سے بچا لیا امام بخاری بے حد صابر و شاکر تھے اور اپنی ذات کا انتقام بالکل نہیں لیتے تھے ان کے شیوخ میں سے محمد بن یاحیہ زہلی نے نیشا پور میں الفاظ قرآن کو غیر مخلوق نہ کہنے پر امام بخاری کے خلاف محاذ قائم کر دیا اور امام بخاری کے درس پر پابندی لگا دی اور برسر عام کہہ دیا کہ بخار شہر میں نہیں رہ سکتے جس کی وجہ سے امام بخاری نیشا پور چھوڑنے پر مجبور ہو گئے زہلی کی اس بدسلوکی سے امام مسلم اس قہم ہوئے کہ انہوں نے وہ تمام احادیث جو زہلی سے املا کی تھی ایک بنڈل میں باندھ کر واپس زہلی کو بھجوا دی لیکن امام بخاری نے زہلی کی روایتوں کو نہیں چھوڑا اور صحیح بخاری میں زہلی کی روایات کو برقرار رکھا البتہ پورا نام ذکر کرنے کی بجائے یا فقط محمد لکھتے ہیں یا اس کے دادا کی طرف نسبت کر کے محمد بن خالد لکھتے ہیں کسی نے اس اجمال کی وجہ پوچھی تو بتلایا کہ ذہلی مجھ پر جرا کرتا ہے اگر میں اس کا نام صلاحتن ذکر کروں تو وہ متعین ہو جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ میں اپنے جارے کی تعدیل کر رہا ہوں اور اس سے میری صداقت اور عدالت پر حرف آئے گا جس کا اثر میری روایت پر پڑے گا سبحان اللہ امام بخاری کے اپنے کلام میں اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ ان کا فکی مسئلہ کیا تھا البتہ جامع صحیح میں امام بخاری کی ایسی احادیث بکثرت ہیں جو مسل کے شاپری کی معیت ہیں اور غالباً اسی بنا پر بعض مشاہیر علماء نے ان کو امام شافعی رعیع علیہ رحمہ کا مقدس گردانا ہے چنانچہ امام قختلانی لکھتے ہیں تاج الدین صدقی کے حوالے سے کہ ابو عاصم نے امام بخاری کو ہمارے طبقات شافعیہ میں بیان کیا ہے اور اسی طرح مطلب اور بھی اس سے متعلق علماء کی ہی رائے ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ رے کہ علمی اور عملی کمالات اور ان کے فضائل و مناقب کا ان کے زمانے کے تمام اہل فضل حضرات نے اعتراف کیا ہے جن لوگوں نے آپ کی علمی اور عملی خدمات کو سراہا ان میں آپ کے مشائق معاصرین اور تلامزہ کی ایک طویل فہرست ہے اگر امام بخاری کے حق میں بیان کیے گئے تمام تاریخی کلمات کو جمع کیا جائے تو زخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے امام ابن حجر کلانی لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی اس قدر مذحا و صناح کی گئی ہے کہ کردار و قلم ختم ہو سکتے ہیں لیکن ان کے مناقب کا بیان ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ وہ بحر ہے جو اپنا ساحل نہیں رکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ امام بخاری کے معاذرین میں سے دارمی نے کہا ہے کہ میں نے حجاز شام اور عراق کے علماء دیکھے مگر بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا امام بخاری کے استاد ابو معصب احمد بن ابی بکر نے کہا کہ امام بخاری میں امام احمد بن حنبل سے زیادہ بصیرت رکھتی ہیں کسی شک نے اس بات پر تعجب کیا تو کہا اگر تم امام مالک کو دیکھتے تو ان میں اور بخاری میں سر منہ فرق نہ پاتے امام بخاری کے ایک استاد قطعبہ بن سعید نے کہا میرے پاس مشرق و مغرب سے بے شمار لوگ علم حدیث کی تحصیل کے لیے آئے لیکن ان میں بخاری جیسا کوئی نہ تھا امام احمد بن حنبل نے کہا ارض خوراصان نے آج تک بخاری کی نظیر پیدا نہیں کی تو بہت اکابرین ہیں کہ جن کے اس طرح کے الحمد للہ کلیمات ثنا ہے جو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا اکثر حصہ احادیث کی تلاش میں شہر در شہر سفر میں گزرا ہے اور انہیں کسی ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع بہت کم ملا ہے اس کے باوجود انہوں نے خاطر خواہ تعداد میں تصانیف چھوڑی ہیں حافظ ابن حجر کلانی اور دیگر حضرات نے جو امام بخاری علیہ رحمہ کی تصانیف گنو گنوائی ہیں وہ یہ ہیں الجام ششی تاریخ القبیر اداریخ الاوس اداری الفغیر کتاب الضحفا کتاب القنی العدب المفرت جزرفین جز القرا جز خلف الامام کتاب الشریبہ کتاب الحبا کتاب العلل وغیرہ جامع کبیر بھی ہے تفسیر القبیر بھی ہے مسند القبیر بھی ہے خلق افعال العباد بھی ہے کتاب الوحدان بھی ہے کتاب المقسود بھی ہے کتاب الفوائد بھی ہے اسامی الصحابہ بھی ہے بہت کتابیں ہیں جو کہ امام بخاری نے لکھی ہیں دو سو پچاس ہجری میں امام بخاری نے نیشاپور آنے کا پروگرام بنایا اس خبر کو سنتے ہی اہلیہ نے نیشا میں فرحد کی لہر جوڑ گئی اس زمانے میں محمد بن یا زہلی نیشاپور کی علمی ریاست کے والی تھے محمد بن یا زہلی نے شہر کے لوگوں کو امام بخاری کے استقبال کی تلقین کی چنانچہ لوگوں کے ایک کفیر مجمع نے محمد بن یاحیا کی قیادت میں شہر سے تین مرحلہ آجے جا کر امام بخاری کا استقبال کیا اور انتہائی احتشام سے امام بخاری کو شہر میں لے کر آئے امام مسلم علیہ رحما کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے اتنا عظیم الشان استقبال نہ کسی عالم کا دیکھا تھا نہ کسی حاکم کا امام بخاری نے نیشا میں درس عزیز دینا شروع کیا ان کے درس میں ہر وقت ازدہام رہتا تھا بے حساب لوگ امام بخاری سے علم حدیث کا استفادہ کرتے تھے بعض حافظ کو امام بخاری کی شہرت اور مقبولیت بری لگی اور انہوں نے محمد بن یاہیا کو امام بخاری کا مخالف بنا دیا اور تفصیل یہ ہے کہ محمد بن یاہی زہلی قرآن کریم کے الفاظ کو بھی قدیم مانتے تھے اور اس پر بڑی شدت سے قائم تھے کسی شخص نے جا کر امام بخاری سے پوچھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق امام بخاری ڈالتے رہے جب اس نے زیادہ اقرار کیا تو آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق اس نے پھر اصرار کیا قرآن کے الفاظ کا حکم بتائیے تو آپ نے فرمایا ہمارے افعال مخلوق ہیں اور الفاظ بھی ہمارے الف افعال ہیں بس پھر کیا تھا شور مچ گیا کہ امام بخاری الفاظ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں جب ظہری تک یہ خبر پہنچی تو وہ تمام عنایات منقطع کر کے یکسر مخالف ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ بخاری کے درس میں کوئی شک نہ جائے چنانچہ امام مسلم کے سوا تمام لوگوں نے امام بخاری کے درس میں جانا بند کر دیا آخر کر جب امام بخاری اہل نیشا پور سے مایوس ہو گئے تو آپ بخارا کی طرف جانے کا ارادہ فرما لیا جب اہل وطن کو معلوم ہوا کہ امام بخاری وطن واپس لوٹ رہے ہیں تو انہیں بے حد خوشی ہوئی انہوں نے بخارا سے کئی منزل پہلے امام بخاری کی پیشوائی کے لیے خیم نصب کر دیے بڑے تزق و اہتمام سے امام بخاری کو شہر میں لے کر آئے امام بخاری نے بخارا میں درس قائم کر دیا اطمینان سے پڑھانے میں مصروف ہو گئے شاہ صدین نے یہاں بھی امام بخاری کو نہ چھوڑا وہ خلافت عباسیہ کے نائب خالد بن احمد زہری والی بخارا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ امام بخاری سے گئی ہے کہ وہ آپ کے صاحبزادے کو گھر پر آ کے پڑھایا کریں جب والی بخارا نے امام بخاری سے یہ فرمائش کی تو آپ نے فرمایا میں علم کو سلاطین کے دروازے پر لے جا کر ضلیل کرنا نہیں چاہتا جس شخص کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو میرے درخت میں آنا چاہیے والی بخارا نے کہا اگر میرا لڑکا درخت میں آئے تو وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھے گا آپ کو اسے علیحدہ پڑھانا ہوگا امام بخاری نے جواب دیا میں کسی شخص کو احادیث رسول کی سماعت سے روک نہیں سکتا یہ جواب سن کر حاکم ناراض ہو گیا اور اس نے ابن وقت اورما سے امام بخاری کے خلاف فتویٰ حاصل کر کے انہیں شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وطن میں آ کر بے وطن ہونے پر بہت آزردہ ہوئے ابھی ایک ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے والی یہ بخارا خالد بن احمد زہلی کو معذور کر دیا اور اسے گدے پر سوار کرا کے محل سے نکالا گیا قید خانے میں بند کر دیا جہاں وہ انتہائی ذلت اور رسوائی سے چند دن گزارنے کے بعد ہلاک ہو گیا اسی طرح جن لوگوں نے امیر بخارا کی معاونت کی تھی وہ سب مختلف بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے بخارا سے واپس ہونے کے بعد امام بخاری نے سمرکند جانے کا قصد کیا ابھی سمرکند سے کئی منزل دور تھے آپ کو اطلاع ملی کہ اہل سمرکند میں آپ کے بارے میں دو آراہ ہو گئی ہیں یہ سن کر آپ وہیں راستے میں ہر تنگ نامی ایک بستی میں رک گئے اور اللہ تبارک و وطالعہ سے دعا کی اے خدا یہ زمین اپنی اسعد کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی ہے مجھے اپنے پاس واپس بلا لے اس دعا کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے اس اسنا میں اہل سمرکند نے بلانے کے لیے آپ کے پاس قاصد بھیجا آپ جانے کے لیے تیار ہوئے مگر طاقت نے ساتھ نہ دیا چند دعائیں پڑی اور لیٹ گئے جسم سے پسینہ بہنا شروع ہوا ابھی وہ پسینہ خشک نہ ہوا تھا کہ آپ نے جان جانے آسے پرد کر دی اور اس طرح یکم شوال المقرم دو سو چھپن ہجری کو باسٹھ سال کی زندگی گزار کر رات کے وقت علم و فضل کا وہ عظیم آفتاب غروب ہو گیا جس کے علم و عمل کی روشنی سے شمر قند بخارا بغداد اور نیشاپور کے بے شمار عوام و خواق اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے تھے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری عمر رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوا کی تلاش آپ کے اقوال کی تصدے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت میں گزاری ان کی زندگی کا ایک ایک عمل مطابقت رسول کا مظہر تھا وراح کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ امام بخاری علیہ رحمٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور حضور جس جگہ قدم رکھتے ہیں امام بخاری بھی بعد میں وہی قدم رکھتے ہیں فربڑی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کسی جگہ جا رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے عرض کیا محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس فرمایا جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عنایات جس طرح زندگی میں امام بخاری کے شامل حال تھیں اسی طرح وصال کے بعد بھی یہ تو جہاز ان پر سایہ فگن رہی سنانچہ عبد الواحد بن آدم طوا ویتی کہتے ہیں اویسی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں میں نے پوچھا حضور کس کا انتظار ہے فرمایا بخاری کا تو ایسی اویسی کہتے ہیں چند دن بعد مجھے امام بخاری علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر پہنچی میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام بخاری کا اسی رات انتقال ہوا تھا جس رات میں نے خواب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب میں دیکھا تھا زیارت کی تھی اور سرکار ان کا انتظار فرما رہے تھے امام بخاری علیہ رحما کی نماز جنازہ کے بعد جب ان کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو مدت مدید تک اس مٹی سے مشک کی مہک آتی تھی اور عرصہ دراز تک لوگ دور دور سے آ کر امام بخاری کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک لے جاتے تھے اب الفتح سمرکندی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے وسال کے دو سو سال بعد سمر میں خشک سالی کی وجہ سے قحط نمودار ہو گیا لوگوں نے بارہا نماز استسخا پڑی دعائیں مانگی مگر بارش نہ ہوئی پھر ایک مرد سال قاضی شہر کے پاس گیا اور اس کو مشورہ دیا کہ تم شہر کے لوگوں کو لے کر امام بخاری کے مزار پر جاؤ اور وہاں جا کر اللہ سے بارش کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے قاضی شہر نے یہ مشورہ قبول کرے ترقی امام بخاری کی قبر پر حاضر ہوا لوگوں سے وہاں گریہ اوزاری کا اظہار کیا اللہ تعالی لوگوں نے وہاں گریہ اوزاری کا اظہار کیا اور اللہ سے نہایت خوشوخصو سے دعا مانگی اور امام بخاری سے قبولیت دعا کے لیے سفارش کی درخواست کی اسی وقت آسمان پر بادل امنڈ آئے اور سات دن تک لگاتار اس قدر بارش ہوتی رہی کہ لوگوں کے لیے ہر تنگ سے قند پہنچا سبحان اللہ یہ شہاب الدین احمد کے سلانی متوقع نو سو تیئس ارشاد الساری جلد نمبر ایک صفحہ ان نمبر انتالیس بخاری مشرا ہے یہ ارشاد الساری اس کا یہ مطلب حوالہ ہے اور اس زمانے میں بھی لوگ مزارات پر حاضر ہوا کرتے تھے اور الحمد اللہ اللہ تعالی کے رحمتیں لوٹا کرتے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عالم و فاضل عابد و زاہد اور فیاض و جواد تھے ان کا چہرہ ہمیشہ خوف الہی سے زرد اور محبت رسول سے روشن رہتا تھا ان کے فیضان کا جو سلسلہ ان کی زندگی میں قائم ہوا تھا وہ آج تک نہیں ٹوٹا اور آج امت مسلمہ دین کے جن احکام سے واقف ہے ان میں امام بخاری کی خدمات کا بہت بڑا حصہ ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اشاعت کی اللہ نے ان کے ذکر کو دنیا میں پھیلا دیا اور حق یہ ہے کہ جب تک مدارس اور مکاتب میں قیل وقال رسول اللہ کی محفل سجی رہے گی آسمان رحمت سے بخاری کی قبر پر انوار و تجلدیت کی بارشیں ہوتی رہی ان شاء صحیح البخاری امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب صحیح البخاری امام بخاری کی تصانیف یوں تو بیس سے زیادہ ہیں لیکن جو عظمت شہرت اور مقبولیت صحیح بخاری کے حصے میں آئی وہ کسی کتاب کو حاصل نہ ہو سکی بلکہ حق یہ ہے کہ تمام امہاتی کتب حدیث میں جو مقام صحیح بخاری کو حاصل ہوا وہ اور کسی کتاب نے نہیں پایا نیز علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد صحیح بخاری سے زیادہ کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے امام شافعی فضی اللہ علیہ نے مبتع امام مالک کو صحیح ترین کتاب قرار دیا تھا لیکن وہ صحیح بخاری کی تصنیف سے پہلے کی بات ہے واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے منظر وجود میں آنے کے بعد متقدمین کی تمام کتابیں پس منظر میں چلی گئیں صحیح مسلم نے بے شک بڑا نام کمایا لیکن بعض مغاربہ نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دے جی جی ڈالی لیکن ان لوگوں کو جمہور کی موافقت حاصل نہ ہو سکی اور محققین نے دلائل و براہین سے ثابت کر دکھایا کہ مسلم کی احادیث کا درجہ صحت اور اقتصاد میں بخاری سے کم ہے حقیقت یہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جس قدر احادیث درج کی ہی ہیں وہ سب امام بخاری کی توجہ اور عنایات کا شمرا ہیں اسی لیے دار قطنی نے کہہ دیا کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم سے کسی حدیث کا ظہور نہ ہوتا عہد صحابہ و طاب میں تدوین احادیث کا اہتمام نہیں تھا مطلب اس طرح نہیں تھا جیسے یہ معاملہ ہوا جس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے ضبط صدر اور حافظے پر قبی اعتماد تھا البتہ اتباع طاب کے عہد میں تدوین حدیث کا عام رواج ہو چکا تھا اور متعدد جدید القدر محدثین نے مجموعہ احادیث ترکیب دے رکھے تھے ان کتابوں میں امام اعظم ابو حنیفہ عل رحمٰ کی کتاب الاثار امام مالک کی مبتع جامعہ سفیان سوری مصنف ابن علی شائبہ مصنف عبد الرزاق مسند احمد کی بہت شہرت تھی لیکن اس وقت تک حجیز کے موضوع پر جس قدر کتابیں مارگ وجود میں آئی تھیں ان میں سے کسی کتاب میں بھی صرف احادیث صحیحہ لانے کا التزام نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان میں شاز منکر مدلس اور ماڈل ہر قسم کی روایات جمع کر دی گئی تھی اس وقت اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جاتی رہی تھی کہ ایک ایسا مجموعہ احادیث ترتیب دیا جائے جس میں صرف احادیث صحیحہ کو جمع کیا جائے اسی ضرورت کے پیش نظر امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہویہ نے امام بخاری سے کہا کہ کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اسانید صحیحہ کے ساتھ جمع کر لو تاکہ صحیح مجرت کا مجموعہ تیار ہو جائے اور اسی زمانے میں امام بخاری علیہ رحمان نے خواب دیکھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے پنکھا جل کر مکھیاں اڑا رہے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ امام بخاری سرکار علیہ السلام کی طرف منصوب جھوٹی باتوں کو دور کریں گے اس تعبیر کے بعد امام بخاری نے احادیث سے جمع کرنے کا پختہ عظم کر لیا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی تعریف کے صرف یہی دو سبب تھے لیکن اگر نظر غائب سے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ تعریف صحیح کا مقصد صرف جمع احادیث ہی نہیں بلکہ تراجم پر اس کی دلال اور احادیث سے مسائل کا اس بھی ہے کیونکہ بسا اوقات امام بخاری ترجمہ ابواب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں کرتے مثلاً کتاب العلم میں ایک عنوان قائم کیا اور اس باب کے تحت امام بخاری نے اپنی صنعت کے ساتھ حدیث ذکر نہیں کی بلکہ ترجمہ طلبا میں صرف مذکور آیت سے اس کو دلال کیا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کا اور پھر لا الہ اللہ کا ذکر کیا ہے اسی طرح کتاب الزکت نے بھی قائم ایک باپ قائم کیا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح مطلب یہ معاملہ ہوا امام بخاری علیہ نے اپنی صحیح کا نام الجام تشیش المسند المختصر من امور رسول اللہ رکھا لیکن عوام و خواص میں یہ کتاب صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہو گئی محدثین کی اصطلاح میں جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں آٹھ مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث ذکر کی جائیں یہ جی دوبارہ سن لیں محدثین کی اصطلاح میں جامع جامع یعنی حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں آٹھ مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث ذکر کی جائیں جو یہ ہیں سیر، تفسیر آداب عقائد ستن احکام اشراک مناقب اور صحیح مناقب اور صحیح کا مطلب ہے کہ اس مجموعے کی تمام احادیث صحیح ہوں اور مختصر من امور رسول اللہ کا مفاد یہ ہے کہ اس کتاب میں سرکار علیہ السلام کے اقوال افعال احوال شفات اور یام سے متعلق احادیث لائی جائیں گی امام بخاری رحمت اللہ کا اعلہ لے, لے اپنی صحیح بخاری کا چھ لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کیا ہے حدیث شریف کو کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے وہ حصل کرتے اس کے بعد دو رقط نفل پڑتے پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کرتے اس کے بعد اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج کرتے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو سولہ سال کی مدت میں مکمل کیا میں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث شامل کی ہیں اور جن صحیح احادیث کو میں نے طوالت کی وجہ سے ترک کر دیا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کا مسودہ مکہ بسرہ بخارا میں تیار کیا تبغیر مسجد حرام میں کی اور مدینہ منورہ میں روزہ شریف کے پہلو میں بیٹھ کر تراج ابواب لکھے امام بخاری کے شاگرد محمد بن علی ہاقم فروغ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کو وہ تمام احادیث یاد ہیں جو آپ نے اپنی صحیح میں واد کی ہیں فرمایا جامع صحیح کی کوئی حدیث مجھ سے مخفی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو تین مرتبہ لکھا ہے تین مرتبہ تصنیف سے غالباً تصوید، تب اور تنقید مراد ہے سبحان اللہ اور صحیح بخاری کی نسخوں کا اختلاف بھی شاید اسی وجہ سے ہے بعض سے یہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری نے مسودہ لکھا دوسری مرتبہ مبزہ تیار کیا تیسری بار ہر حدیث کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ یا خواب کے ذریعے حضور سے اجازت مل گئی اس کی صحت کا یقین کامل ہو گیا اور اس کو اپنی صحیح میں درج کر دیا اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی صحیح کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی قرآن کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری ہے صحیح بخاری پر سب سے زیادہ کام کیا گیا اس کی بے شمار شروع لکھی گئی ہیں اس کی تعریقات مطابعات شواہد اور رجال کی تحقیق پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں اور امام بخاری کے زمانے سے لے کر آج تک تمام دینی مدارس میں انتہائی اہتمام اور شکوے کے ساتھ صحیح بخاری کا درس دیا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح امام بخاری مقبول تھے اسی طرح ان کی صحیح بھی بارگاہ رسالت میں شرط پذیرائی رکھتی ہے ابو زید مروزی بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے بیت الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان سویا میں خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا آقا نے فرمایا ابو زید شاف کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے میں نے ارکی حضور آپ کی کتاب کون سی ہے فرمایا محمد بن اسماعیل کی جامع یعنی صحیح بخاری سبحان اللہ سبحان اللہ امام عبد الوہاب شاہ ارانی علیہ رشما نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ جاگتے میں صحیح بخاری پڑی ہے امام عبد الوہاب شاہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ جاگتے میں بخاری پڑی ہے اور ان آٹھ ساتھیوں میں سے ایک ہنفی تھا کیا بات ہے خدا کی قسم کیا بات ہے خدا کی قسم سبحان اللہ آپ کے بننے کثیر لکھتے ہیں کہ خشک سالی میں صحیح بخاری کی قراءت سے بارش ہو جاتی ہے خشک سالی میں صحیح بخاری کی قراءت سے بارش ہو جاتی ہے سبحان اللہ صحیح بخاری کا اصل موضوع احدیث مرپوا مسندہ ہیں اور انہیں احادیث کی صحت کا امام بخاری نے التزام التظام کیا ہے اور اس کے علاوہ جو تعلقات مطابعات شواہد آشار صحابہ اقوال طابرین اور آئمہ فتح کے احکام ذکر کیے گئے ہیں وہ سب دلستب ہیں اور پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ تالیس صحیح سے امام بخاری کا مقصد صرف جمع احادیث نہیں بلکہ تراجی میں ابواؤ پر افطلال اور احادیث سے مسائل کا استعمال بھی ان کا مقصود تھا چنانچہ ترجمت الباب کے اسباب کے لیے وہ سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں پھر کبھی اسی پر استعفی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات آثار صحابہ اقوال تابعین وغیرہ سے بھی مطلب کو بھی لکھتے ہیں اس کے بعد اس باب کے تحت اپنی پوری صنعت کے ساتھ حدیث کی روایت کرتے ہیں اور کبھی سند معلق سے حدیث وارد کرتے ہیں اور کبھی بغیر سند کی حدیث ذکر کر دیتے ہیں امام بخاری کبھی ایک باپ کے تحت احادیث کثیرہ روایت کرتے ہیں اور کبھی صرف ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور یہ اس صورت میں ہے جب انہیں ترجمات الباغ کے لیے اپنی شرائط پر احادیث مل جائیں تو بہرحال اب امام بخاری رحمتہ اللہ نے جس شرائط پر جمع کی وہ بھی ہیں تعلقات اور ان کے اسباف و اقسام مقررات یہ تمام چیزیں بخاری شریف کے تعارف میں ہیں تختی ہے اختصار ہے اور تراجم آباد ہے میں یہاں تعداد کے بارے میں آپ کو بتاؤں صحیح بخاری کی تعداد میں علماء کا اختلاف ہے حافظ ابن صلاح کی تحقیق یہ ہے کہ صحیح کی کل احادیث کی تعداد سات ہزار دو سو پچہتر ہے اور حقف مقررات کے بعد یہ تعداد چار ہزار ہے انہیں ٹوٹل حدیثیں جو ہیں سات ہزار دو سو پچہتر اور مقررات کو نکال دیا جائے تو چار ہزار اور حافظ ابن حضرت کلانی کی تحقیق کے مطابق بخاری کی کل عدیث جو ہیں وہ سات ہزار تین سو ستانوے ہے اور جملہ معلقات کی تعداد ایک ہزار تین سو اکتالیس اور جملہ متعدآ کی تعداد تین سو چوالیس اور کل میزان اور حزب مقررات کے بعد حدیث مرفوعہ کی تعداد دو ہزار چھ سو رہ جاتی ہے تو باہر آ گیا مختلف اس میں مطلب جو ہیں وہ علماء کرام کی رائے ہیں تو تقریباً سات آٹھ ہزار حدیثیں سمجھ لیجیے مطلب ہیں اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ بھی ہے شروع ہے اور اس سے متعلق مطلب شروحات کا بھی ذکر ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی جتنی مطلب شروعات ہو چکی ہیں ان کا بھی یہاں ذکر ہے لیکن طوالت کے خوف سے میں اس بات کو بدل اسی ہی پر اتفاق کرتا ہوں تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ کا علیہ کا ذکر پاک آجا اللہ تعالی کرم فرمائے جیسا کہ ہم نے سنا کہ قحط سالی کے وقت میں اگر بخاری شریف کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش نصیب فرما دیتا ہے رحمت کا پانی عطا فرما دیتا ہے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ذکر پاک اور ان کی کتاب صحیح بخاری کا جو ہر ذکر ہوا ہے اس کے صدقے ہمارے دلوں میں نور کی برسات عطا فرما دے محبوب کے عشق کی لاز بال دولت نصیب فرما دے اور ہمیں ہمارے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو بخش دے امت مسلمہ پر کرم فرما دے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین تو اللہ کے فضل سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کی صحیح بخاری سے متعلق میں نے آپ کو آج الحمد اس تارو پیش کر دیا ہے انشاءاللہ آئندہ اللہ المبارک حضرت سیدنا امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کی صحیح مسلم شریف کس کے بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا تعارف پیش کروں گا صحیح بخاری صحیح مسلم جیسا کہ میں نے دوران درس بھی آپ کو بتا دیا کہ جس کتاب کے مصنف نے صرف احادیث صحیحہ کا التزام کیا ہو اس کو صحیح کہتے ہیں جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم اچھا جامع کس کو کہتے ہیں جیسے جامع ترگلی تو جامع جس کتاب میں آٹھ عنوانوں کے تحت احادیث لائی جائیں اسے جامع کہتے ہیں وہ آٹھ عنوان یہ ہیں سیر آداب تفسیر عقائد فطن احکام اشراک مناقب ٹھیک ہے اچھا سنن سنن نسائی سنن ابن ماجہ ہے نا تو سنن یہ بات حدیث کی کتابوں سے پہلے لفظ آتا ہے جس کتاب میں فقط احکام سے متعلق حدیثیں ہوں اسے سنن کہتے ہیں سنن ابو دود اور سنن نسائی یہ ذہن میں رکھیں صرف احکام کی حدیثیں اگر ہوں تو اچھا بعض کتابوں سے پہلے مسند آتا ہے جیسے مسند امام اعظم مسند امام احمد بن حنبل تو جس کتاب میں ترتیب صحابہ سے احدیث لائے جائیں اسے مسند کہتے ہیں اچھا المسترک بھی آپ نے سنا ہوگا حاکم المسترق مستدرک جس کتاب میں مختلف ابواب کے تحت ان احادیث کو لایا جائے جو ان ابواب میں کسی اور مصنف سے رہ گئی ہوں جیسے حاکم کی مستدرک الگ صحیح ہین ٹھیک ہے تو اسے مستدرک کہتے ہیں تو یہ بہرحال موٹی موٹی چند باتیں تھیں جو ہم نے مطلب آپ کو بتایا اچھا بعض کتابوں سے پہلے آ... ترتیب صحابہ یہ ترتیب صحابہ سے مراد جو ہے اس کتاب میں ترتیب صحابہ سے احادیث ترتیب صحابہ یہ میں دیکھتا ہوں انشاء اللہ ترتیب سے کیا مراد ہے ترتیب سے متعلق میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ اچھا جی یہ بعض حدیثوں کی کتابوں سے پہلے ارب لکھا ہوا ہوتا ہے تو اربعین یہ نام سے ظاہر ہے کہ جس کتاب میں چالیس حدیثیں ہوں اسے اربعین کہتے ہیں جیسے ارب عین نبوی وغیرہ وغیرہ تو یہ چند باتیں اس ضمن میں بھی عرصی ہیں اللہ قبول فرمائے آمین تو اب ناز شریف پلے فرمائیں تقریباً ایک گھنٹے سے زائد کا بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں ابھی ناز شریف الح فرما دیں ان اس کے بعد پھر مزید انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ جی نیند گیارہ بار آپ شریف نہائیں ناز شریف علیہ فرما